اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑا تو وہ اپنے گھروں میں جیسی سمود پر پھٹکار تھی اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا فراون اور چلتے رہے حالانکہ فیرون کا حکم درست نہیں تھا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 وہ دوزخ زخمی ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور ہوگا جب تک آسمان و زمین ہے وہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جو نیک وقت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ اللہ کی بخش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی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 اور وہ تو اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے کے دن ان کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے سو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائے ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب امال کو دیکھ رہا ہے اور مسلمانوں جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں بھی دوزق کی آگ آ لپٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست نہیں ہوں گے پھر تمہیں کوئی مدد بھی نہ ملے گی اور دن کے کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے عوقات میں اور شام میں رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکاروں کامتیں ہاں اور جو ظالم تھے وہی وہ باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں ایش و آرام تھا اور وہ گنا ڈوبے ہوئے تھے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ظلم تباہ کر دے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اور اے نبی اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں